بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثن وجه الله فاينما تولوا فثن وجه الله ان الله واسع عليم سبحان الله عیسائی مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت اور شان کو بیان فرمایا اور ساتھ ساتھ قبلہ جو ہے اس کے متعلق بڑے سارے لوگ مسئلہ کھڑا کرتے تھے یہودی کیونکہ یہودی جو ہیں وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور نصرانی بھی جیسے ان کا مذہب تو سے چھوڑ گئے ملہ دو گئے ہیں ان میں اکثر تو وہ اسی طرح اسے ہی اپنا قبلہ مانتے تھے تو شروع شروع میں اہل اسلام آقا اسلام اور آپ کے شعبہ جو ہیں وہ بھی ادھر ہی مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ قبلہ تبدیل ہونا تھا دوسرے پارے کے شروع میں یہی مضمون بیان ہوا ہے <تصفح> کہ بلا تبدیل نہ تھا تو انہوں نے اعتراض کرنے تھے اللہ تبارک و تعالی نے پہلی یہ آئے مبارکہ نادل فرما دی کہ مسلمان جو ہے نا وہ کسی سمت کی کسی جہت کی عبادت نہیں کرتے یہ عبادت رب کی کرتے ہیں کس <تصفح> کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور آج جو ہم کئی اچھا، جو مشرق ہیں وہ ہم پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوجیں تو تم ہمیں مشرق کہتے ہو اور تم خود کعبے کو سجدہ کرتے ہو یہ ذہن میں رہے ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہم تو کعبے کے رب کو کرتے ہیں کہ نہیں کعبہ تو ایک بطور انتظام کے ایک سمت مقرر کی گئی تاکہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں ان میں یکجیحتی پیدا ہو جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک جسے انگریزی زبان میں ڈسپلن کہتے ہیں ایک تہذیب کے ساتھ کھڑے ہوں ایک کی طرف منہ ہو ہے ان کی ایک رخی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے دو رخی نہیں چار رخی بن جاتی جب لوگوں کی مردی پہ چھوڑ دی جاتا ہے کہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو کوئی ادھر کو منہ کر رہا ہے کوئی ادھر کو کر رہا ہے کوئی ادھر کو کر رہا ہے ایک ہی مسئلے میں کھڑے ہو کہ چاروں طرف منہ کر کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی کہتا ہے جی میں ہسپتال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں یہیں پہ ڈاکٹر بیٹھتے ہیں تو یہیں سے بندوں کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں بڑے ڈاکٹر صاحب ادھر ہی بیٹھتے ہیں انہوں نے میرے گردوں کا آپریشن کیا تھا تو میں ادھر ہی کر کے نماز پڑھوں گا ایک ہے جی میں تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں روڈ کی طرف میرا دشمن مرا تھا اسی سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں میں تو روڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھوں گا کوئی اس طرف منہ کر لے کہ جی موریہ رشید ادھر رہتا ہے تو میں اس لیے ادھر نماز پڑھتا ہوں کوئی یعنی کہ وہ ایک بات جو حسن کی ہے نا اس کے اندر یہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ بنایا ہے اور اس کی طرف سارے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ بڑی بات نہ رہتی اگر ان کو اجازت دے دی, دی جاتی کہ تم جس طرف منہ کر کے مردی نماز پڑھ لو اللہ تعالیٰ نے بطور انتظام کے تو یہ بات ثابت ہو گئی کعبہ جو ہے وہ مسجود نہیں ہے کعبہ مسجود نہیں ہے اللہ نہ کرے ایک وقت آئے گا بھی صحیح اللہ نہ کرے ایسا ہو ہماری زندگی میں کہ کعبہ شریفہ جو ہے اسے یہاں سے اکھھیر دیے جائیں اور اس کے پتھر جو ہیں وہ اٹھا کر کے جناب سمندر میں ڈال دیے جائیں تو نماز ہم کیا خیال ہے ان پتھروں کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے یا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے منہ تو ہم نے ادھر ہی کرنا نا چاہے کعبے کی امارت جو ہے وہ یہاں نہ ہی رہے تو ثابت ہو گیا ہم اس عمارت کی پوجا نہیں کر رہے ہم اس عمارت کو نہیں پوج رہے اسے معبود نہیں مان رہے ہم تو معبود رب کو مان رہے ہیں ادھر ہم نے صرف بطور انتظام کہ جو رب تعالی نے ہمیں حکم کی صرف اس لیے منہ کیا ہوا ہمیں ٹھیک ہے نا باقی عبادت رب تعالی کی ہے سجدہ اسی کو ہے رقو اسی کو ہے قیام اسی کے لیے ہے اس میں جو عبادات ذکر و اذکار کی جاتے ہیں وہ صرف اسی کے لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قابلہ ایک کعبہ شریف جو ہے کعبہ مشرف یہ ایک قبلہ ہے قبلہ کہتے ہیں مرکز توجہ کو جی ہم نے صرف توجہ ادھر کی ہے باقی جو ہے عبادت کس کے لیے ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قریب اکلیہ علیہ اسلام کا فرمان شریف ہے آکلیہ علیہ اسلام نے شاہ فرمایا کہ قیامت کے قریب آکلیہ نے خود فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں حضور میں اس وقت فرمایا حضر دیکھ رہا ہوں کہ کالے رنگ کا بندہ پتلی پتلی پنڈلیوں والا وہاں کے کعبے کو گرا رہا ہے کعبے کی ایک ایک اینٹ کر کے وہ کھیڑ رہا ہے تو اس وقت بھی تو جو مسلمان ہوں گے جو اتنا قابو نہیں کر سکیں گے کہ اس زلیل کو ہٹا لیں وہاں سے کعبہ شریف کی حمایت کر سکے کمزور ہوں گے لوگ تو اس وقت بھی تو لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھیں گے تو کس طرح مغرک نماز پڑھیں گے اسی کی طرف مغر کی نماز پڑھیں گے سم تو وہی رہے گی نا جی اچھا کیا یہ مشرق جو ہیں ان کا بت نیچے پڑھو اوپر کھڑے ہو کے پڑھ لیتے نماز نہ کرتے نماز یعنی سجدہ جو بھی کرتے ہیں ماتھا ٹیکنا کہتے ہیں اسے وہ کر لیتے ہیں نہیں نہ کرتے ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں کابت جو ہے نا وہ ایک امارت کا نام قبلہ جو ہے وہ اس امارت کا نام نہیں ہے تو وہ امارت ہے قبلہ امارت کا نام نہیں ہے کہ نہیں سمجھے اس جی کا نام ہے اس سمت کا نام ہے جیسے لوگ جہاز پہ پھرتے ہوتے ہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں یہی سوال یہی سوال کیا تھا نا ضرورت امام ابو نا دیے اللہ تعالیٰ نے آقل سے سیابی سے ان سے پوچھا جی یہ فرمائے کہ بندہ نہ زمین پہ ہو نہ آسمان میں ہو نہ ماد پڑے تو کیسے پڑھے تو انہوں نے عقل کے وہ سیابی فرمانے لگے کہ ایسا ہوا ہے کہیں انہوں نے کہا جی ہوا تو نہیں انہوں نے کہا چلو نکلو یہاں سے جب ہوگا پھر پوچھنے آنا انہوں نے کہا حضور ہم تو وہ غریب لوگ ہیں ہم پہلے مسئلہ ڈھونڈ کے رکھتے ہیں آپ تو وہ بڑے لوگ ہیں آپ نے اکلام کی سو پائی ہے تو آپ تو ایک دم سے نکال لیں گے کہیں نہ کہیں سے آپ کو تو اکل علام کی تعلیمات شریف سے کوئی نہ جائے گی ہم غریب لوگ ہیں اور ہمارے پیچھے آنے والے ان کا علمی معیار کیا ہوگا وہ کیا سمجھیں گے اور کہاں سے نکالیں گے مسئلہ تو حضرت امام اعظم بو نفرت اللہ تعالیٰ نے جہاز تو اب آیا یار انگریز کا سبحان اللہ قربان جائیں یار یہ ہے اسلام کی شان اسلام جو ہے نا وہ علم وسائل کی طرف زور نہیں دیتا, دیتا. علم وسائل کی طرف زور نہیں دیتا. دیتا علم وسائل روٹی دیتا. کمانے کا علم دیتا. روٹی دیتا. بھی کماؤ دیتا. لیکن اسلام دیتا. یہ بتائے گا دیتا. یہ حلال ہے یہ حرام ہے مسائل دیتا. بتائے گا دیتا. اسلام علم وسائل نہیں علم المسائل دے گا آپ کو کیا دے گا علم المسائل دے گا یہ آپ کی بہن ہے یا آپ کے لیے اس کے ساتھ نکاح حرام ہے یہ آپ کا ابا ہے ابا بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا یہ حرام ہے یہ شراب ہے یہ شراب آرام ہے پی کے تم گے مستی چڑھ جائے گی تمہیں خرابیاں کرتے پھرو گے اپنے گردے بھی خراب کرو گے اپنی طبیعت بھی خراب کرو گے نہ پیو تم یہ حرام ہے اسلام جو ہے نا وہ شراب بنانے کے طریقے نہیں سکھاتا یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ ہاں اسلام جو ہے اس کے اس سے بچنے کے طریقے سکھاتا ہے علم المسائل سکھاتا ہے اور آگے اسلام جو ہے علم الفضائل سکھاتا ہے ماں کی فضیلت کیا ہے باپ کی فضیلت کیا ہے بڑے بھائی کی فضیلت کیا ہے بیوی کی فضیلت کیا ہے हैं؟ हैं؟ اور اسلام جو ہے وہ یہی سکھاتا ہے فضائل سکھاتا ہے آپ کو کہ جناب انبیاء کرام علیہ اسلام کی فضیلت کیا ہے ان کا ادب کیا ہے رب تبارک کو تعالیٰ کی توحید کی فضیلت کیا ہے اس کی عظمت شان کیا ہے یہ فضائل سکھاتا ہے اور یہی فضائل پر درجہ بدرجہ ایمان جو ہے بندے کی دنیا بھی بناتا ہے اور آخر بھی بناتا ہے اور اس کے بعد اسلام جو ہے وہ علم المقاصد سکھاتا ہے کیا سکھاتا ہے علم المقاصد سکھاتا ہے میں دنیا میں آیا ہوں تو میرے آنے کا مقصد کیا ہے علم ترجیح ہاتھ کیا اسے علم المقاصد سکھاتا ہے علم المقاصد جب علم ہوگا تو علم ترجیح ہاتھ آئے گا نا اس سے مقصد ہی معلوم نہیں تو ترجیح کیسے دے گا کسی چیز کو تو اسلام جو ہے علم المقاصد سکھاتا ہے آپ کو میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ نے فرستے کو کیوں بنایا ہے جی ان کے بنانا یہ کو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا آپ کے لیے دنیا ساری بنائی ہے یہ دنیا بنانے کا مقصد آپ کو نفع پہنچانا ہے آپ کو نفع پہنچے آپ دنیا میں آسانی کے ساتھ رہیں آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں تو آپ کو کس لیے بنایا آپ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا اگر آپ باقی ساری چیزوں سے نفع اٹھا رہے ہیں اور آپ کو جس مقصد کے لیے آپ باقی چیزوں کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں اس لیے پیدا ہوئی ہم کھا بھی رہے ہیں نا پی بھی رہے ہیں سو بھی رہے ہیں ساری ضرورت پوری کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں اس دنیا کے ساز و سامان سے کر رہے ہیں نہیں تو پھر جس چیز مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اگر وہ مقصد ہی پورا نہ ہو تو بتا انسان تو فیل ہو گیا باقی دنیا کی ساری چیزیں کامیاب ہیں گندم کا ایک تیرہ بھی کامیاب ہے جو زمین سے باہر نکلا ہے اور باہر نکل کے جناب اسے دانا بن گیا سٹا بن گیا اس کا، پھر لوگوں کے پیٹ تک پہنچ گیا مقصد پورا اور ایک میں, ہوں، میں دنیا میں آیا میں نے اپنے آنے کا مقصد ہی پورا نہیں کیا یعنی کہ دنیا میں آ کر گدھا بھی کامیاب ہے کہ نہیں آج تک کسی نے کہا ہے گدھا فیل ہو گیا گدھا بھی کامیاب ہے گندم کا ایک تیلا بھی کامیاب ہے ہر چیز کامیاب ہے جو انسان کے پیٹ تک پہنچ رہی ہے انسان کو نفع دے رہی ہے انسان ہوا ہے جس مقصد کے لیے پیدا ہوا اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا اور اس مقصد کو سمجھ بھی نہیں پا رہا اور سمجھا بھی تو کب جب جب فرعون جو ہے حضرت منص علیہ عرصہ سے تبلیغ فرمائی رب تبارک وطالعہ کے وعد اور وعید یاد دلائے جب مرنے لگا سمندر میں ڈوبنے لگا, کھانے لگا تو اس کو کہنے لگا آمن تو علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آؤں آئی بنو اسرائیل میں اس پر ایمان ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں میں اب کیا وقت گزر گیا یعنی انسان کو سمجھ ضرور آتی ہے لیکن وقت گزرنے کے بعد وقت بیت جانے کے بعد آج یہی ہم کہتے ہیں ان مولوی بچاروں کو جو آج بھی بیٹھے فضولیات پہ کتابیں لکھ رہے ہیں ان کا بولنا جو ہے وہ با مقصد نہیں ہے بے مقصد بولنا ہے ان کا ایسی جناب چیزیں جناب وہ بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں جن کا عوام کے ساتھ تعلق ہی نہیں دین اسلام پہ حملے ہوں اور مول بتانی کیا سے کیا بیان کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ ضرور آئے گی آج ہم انہیں کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آؤ بے دینی اور لا دینی تو فتنے جو کھڑے ہو چکے ہیں ان کے خلاف آپ نبر تزما ہو جاؤ آپ برسر بیکار ہو جاؤ لیکن نہیں مان رہے انہیں سمجھ بھی نہیں آ لوگوں کو سمجھ کب آئے گی جب مرنے لگیں گے جب ان کے ہاتھ پو کام گے ان کے ذہن جو ہے وہ, وہ ہو جائیں گے اس وقت کہیں کاش کے کہ ہمیں کیا ہم کیا ہم نے یہ بھی کیا ہوتا تو اس وقت زندگی میں آپ کے کاش بڑھ چکا ہوگا اور زندگی آپ کی ختم ہو چکی ہوگی آپ کی زندگی ہچکولے لے رہی ہوگی آپ کی ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہوں گی کمر جواب دے چکی ہوگی دماغ آپ کا بالکل موف ہو چکا ہوگا اس وقت آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا بیٹھ کے صرف کاش پڑھتے رہیں لوگ جو ہیں, انہوں نے بیڑا کر لیا بہت کچھ کر سکتے تھے وہ لوگ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم اتا فرمایا فا متا فرمایا لیکن انہوں نے کیا کیا ہے ہاں؟ صرف چند چیزوں پر اپنے آپ کو محدود کر دیا اگر ان چیزوں کو دین کے سامنے رکھے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جن چیزوں کو پکڑ کے وہ بیٹھے ہوئے ان کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے جن چیزوں کو پکڑ کے وہ بیٹھے ہیں جن چیزوں کو وہ عوام کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں رات دن جنابوں پہ مباحثے ہو رہے ہیں محاذرات ہو رہے ہیں لیکن نفع اس کا کیا ہے صفر ہے دین کو کوئی نفع نہیں ان کے کام کا تو بھائی علم المقاصد جو ہے یہ ایسے نہیں اللہ تبارک یہ قرآن سے ماخوذ ہے علمسائل کو دیکھیں آپ علم الفضائل کو دیکھیں آپ علم المسائل علم الفضائل علم المقاصد یہ تینوں علوم جو ہیں یہ ساتھ تینوں کے تینوں علم جو ہیں یہ قرآن سے ماخوذ ہیں رسول علیہ السلام کے فرمان حدیث شریف سے ماخوذ ہیں باقی رہا مسئلہ علم الوسائل کا روٹی کمانے کا وہ تو روٹی کمانے کا جو گور امریکہ میں سکھایا جاتا ہے وہی وہ ہندوستان کے مشرقوں کو سکھایا جاتا ہے وہی وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو سکھایا جاتا ہے وہی وہ ہندوستان کے چوڑوں کو قادیائیوں کو سکھایا جاتا ہے وہی وہ پاکستان میں چاروں پانچوں مذہب اتنے بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں یعنی یہودی نصرانی، مشرق بدھو اور مسلمان جو ہیں سب کو یہی سکھایا جاتا ہے روٹی کمانے کا طریقہ کیا ہے اصول ایک ہی ہوگا اصول ایک ہی ہوگا اس سے ثابت کیا ہوا کہ یہ علم جو ہے علم السائل روٹی کمانے کا علم وہ تو ہندو سے بھی آ جائے گا آپ کو مشرق سے بھی آ جائے گا کافر سے بھی آ جائے گا یہودی نصرانی سے بھی آ جائے گا اور یہ علم تین جو ہیں علم علم علم المسائل فضائل اور علم المقاصد یہ علم جب ہے رب کا تو رب کے بندوں کے پاس ہی آئے گا نا بھائی اور جب علم رب کا ہے آپ سکول کے باہر لے کے کھڑا کر دیں جناب علم پڑھنا فرض ہے تو بھائی یہ کون سا فرض ہے جب نماز ہندو مشرق اور یہودی نصرانی پہ فرض نہیں ہوئی تو یہ کون سا فرض ہے جو سب پہ فرض ہو گیا ہے جو بچہ بیچارہ بھی بول نہیں سکتا اس پہ بھی فرض ہو گیا ہے اسی کو چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے جو اپنی چٹی پوٹی نہیں سنبھال سکتا اسے بھی سکول چھوڑاتے ہیں وہاں آیا رکھی ہوتی ہے بچوں کو استنج کروانے کے لیے تو یہ حیران کون بات ہے یا نہیں چھوٹے سے بچے جو بولنا بول نہیں پاتا اس پہ کیسے فرض ہو گیا بھائی نکاح کے مسائل اس میں فرض ہو رہے ہیں جب نکاح کرے گا طلاق کے مسائل سکھا رہے ہیں نکاح سیکھنے کے نکاح کرنے کے بعد آئی, یہ نکاح کرے گا تو اس وقت کے مسائل کیسے کس کو سودا دینا ہے یہ سارے مسائل سیکھنا تب فرض ہوگا جب وہ کام شروع کرنے لگے گا تو یہ کون سا ایسا علم آ گیا ہے جو بچہ ابھی تک اپنا پیشاب بھی نہیں سنبھال سکے اس میں سیکھنا فرض ہو جاتا ہے چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے اسکول چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے مت نہیں پہنچاتے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں پہنچاتے ہیں ایمانداری یا نہیں پڑھ رہے ہوتی ہے ان کی اما بھی پہنچی ہوتی ہے ابا بھی پہنچا ہوتا ہے وہاں چھٹی لینی ہو تو پہلے درخواستیں دیتے ہیں چھٹی دیتے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں بعد میں آ کے جناب وہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ابا نہیں آئے گا لڑکے کو کہیں گے تو خود ہی ان کو میں چلا گیا تھا آج تک نہیں پوچھا ان کے باپ والدین نے بچہ ہمارا کیسے پڑھ رہا ہے بتائیں یار کتنا ہم نے دین کو اہمیت دی ہے کیا سمجھا ہم نے دین کو بتائیں اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق کتاب ہمارے اچھا وہ بچہ جو بےچارا بول نہیں سکتا اس کی فیس بھی دس ہزار ہے کیسا علم ہے یار تمہارا وکیل کے پاس آپ چلے جائیں آپ صرف اس سے بات پوچھ لیں میرا یہ مسئلہ ہے آپ نکلنے لگے پانچ ہزار مشرہ لیا تم نے مشرہ مختلف آپ جج کے پاس چلے جائیں وہاں بھی پیسے رکھیں ہاں آپ چلے جائیں ماسٹر کے پاس بچہ ٹیوشن پڑھنے آئے گا فیس نکالیں جی اسکول چلے جائیں فیس نکالیں جی ہے یا نہیں ایسا ہر ایک کے پاس فیس چلتی ہے لیکن رسول اللہ علیہ شام کا دین ہی ہے جیسے میرے آکالب سامنے مفت پڑھایا آج تک حضور کا دین مفت ہی پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں تو پھر علم میں کسے مانوں یار بتائیں وہ تو علم نہیں ہے وہ تو صرف تجارت ہے है? دو اور لو پیسے مزا اٹھاؤ کو پائی جاتی ہے میں نے کہا یار یہ بتائیں ایک لڑکا جو ہے اپنے ابھی کل ہی میں نے میرے پاس ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا میرا ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی میں نے کہا یار آپ بھی یہ بتاؤ امام ابو حلیفر رضی اللہ تعالیٰ میں نے کہا یہ اختلاف کے آداب صرف اسلام میں اختلاف بھی زیادہ تر آپ کو صرف اسلام میں ملے گی کسی اور میں نہیں امام ابو علیفر رضی اللہ تعالیٰ امام اب یوسف اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل میں اختلاف کیا ہے امام ابو امام اب جو ہیں وہ تو ہر بات میں اختلاف کرتے ہیں کہیں جا کے اکٹھے ہوئے ہی نہیں ہر بات میں اختلاف امام محمد رضی اللہ تعالیٰ وہ اختلاف کرتے ہیں اپنے استاد سے امام بحیفت سے امام بنیفر رضی اللہ تعالیٰ کے شکر امام شافر رضی اللہ تعالیٰ امام شافر رضی اللہ تعلق امام محمد سے اتفاق ہی نہیں ہوا انہوں نے اپنے نئے اصول مرتب کیے انہوں نے کہا استادی جو آپ کے استطلاع آتے ہیں اپنے اپنے اپنے پاس رکھے ہیں میں اپنے نئے جو ہے اصول وہ ترتیب دوں گا بتائیں جی یہ تنوع ہے یا نہیں اسلام میں مذہب مذہب میں تنوع ہے یا نہیں دین میں نہیں مذہب میں تنو ہے اختلاف کی اختلاف دیکھیں کہ امام شاہ فرضی اللہ تعالیٰ امام امام شاہ اللہ تعالیٰ جو ان کے شاگرد امام احمد بن حمل ہیں ان کے ایک اصول کو نہیں مانتے اپنے اصول فق کے ترتیب دیتے ہیں اور انہیں اصول سے مسائل کو اخذ کرتے ہیں انہیں سے استدلال کرتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے امام مسلم کے امام بخاری استاد ہے امام مسلم کے سمجھ نہیں آ رہی امام بخاری استاد ہے امام مسلم کے اس کے باوجود امام بخاری رحمت ردی اللہ تعالیٰ کی ایک رواج بھی امام مسلم نے اپنی کتاب میں نکل لی ہے استاد ایک بات بھی نقل کی اپنی کتاب میں ایک رواج بھی نکل لی کی کیوں ان کے اصول الگ تھے حدیث لینے کے ان کے اصول الگ تھے حدیث لینے کے تو آپ بتائیں یہ مینڈک کہاں تیار ہوتے ہیں مینڈک کو ڈڈو تو وہ. ایک لڑکے مجھے خود کہا اس نے کہا میں نے کہا جی آپ کو اجازت ہوتی ہے لیکچرار سے پروفیسر سے اختلاف کرنے کی وہ کوئی بات کہہ دے اسے اختلاف کر دیں تو اندر دشمنی پال جاتا ہے بعد میں پھر لڑکے کے نمبر ہی نہیں آتے لڑکے کہتے ذلیل ہو جاتے ہیں پھر ہاں جی ہے ایسا نہیں آپ پڑھتے رہے کالج میں ہے میں ایسا تو بتائیں بھائی ہمیں مینڈک کہتے ہو تم وہ مینڈے تم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ہمیں اختلاف کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے اور اختلاف کو برداشت کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے ہمیں پتہ یار ایک عالم بات کر رہا ہے وہ اپنے علم سے بات کر رہا اور اس کی بات ہمارے ہماری تحقیق کے مطابق درست نہیں ہے تو ہم پھر بھی سمجھیں گے یار آخر دلیل کے تحت ہی بات کر رہا ہے نا ہم اس کی بات کی تقزیب نہیں کریں گے جیسے امام شافر رضی اللہ تعالیٰ اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ امام محمد رف نہیں کرتے امام شافی شگرد ہے وہ کرتے ہیں جی. بتائیں جی استاد شگیر کا پھر احترام کیسا ہے کیسا احترام ہے ابھی پھر امام محمد رضی اللہ امام شافی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر آپ فرماتے تھے ماتے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ کی عربی ایسی فصی تھی اور ایسا سوڑا قرآن پڑھتے تھے ماتا اگر کوئی بندہ دنیا کائنات میں یہ کہہ دے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد امام محمد کی لغت پر قرآن نازل کیا ہے تو کہتے یہ بات صحیح ہے ایسے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے تھے ایسا آپ کا لہجہ تھا اور آپ کی عربی ایسی کمال تھی ایسے اتنے سنے اتنے کمال کے خوبصورت تھے کہ آپ جب آئے نا تو امام امام فردی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا کہ سنے تھے زلف رکھی بھی تھی آپ میں بچے آپ جاؤ آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ بڑوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں امرت تھے آپ چلے جائیں حفظ کر کے آپ نے مایا چلو دو سال لگائے گا تین سال لگائے گا حفظ کرتے کرتے بعد میں آئے گا تو دیکھیں گے ہفتے بعد واپس آ بچے تو آ نہیں تھا جا کے پہلے حفظ کر انہوں نے کہا جی کرایہ ہوں ایک ہفتے میں حفظ کر لی ماں محمد نے اب میں سے جا پھر زلفیں کٹوا کے اپنی زلفیں رکھی ہوئی تھی ظلموں میں بڑے خوبصورت لگتے تھے میں جاؤ زلفیں کٹوا کے آؤ ز کٹوانے گیا واپس آئے تو امام ابو یوسف نے کہا استا جی یہ چاند پہلے بدلیوں میں چھپا ہوا تھا باہر آ گیا ہے یعنی اب مزید حسن ان کا نکل کے آ گیا تو امام ابو حنیف رضی اللہ نے فرمایا کہ میں پیچھے کھڑوں کے سبق سنا کر سبق سنا کر پیچھے کھڑے ہو کے پیچھے کھڑے ہو کے سبق سنتے رہے ایک دن ڈھوپ کا سایا پڑا نا تو ایسے جناب نظر آئے کو داڑھی والا بندہ کون ہے انہوں نے کہا جی یہ محمد ہے اب میں اگر محمد ہے تو پھر سامنے آ جاتے ہیں اتنے عرصہ تک سامنے نہیں آنے دیا امام ابو بنی رضی اللہ تعالیٰ بتائیں بھائی وہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت تھے آپ کو دیکھ کے یہ خود ہی جاتے تھے وہ کہتے یار ان کا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے بڑے محمد کتنے سونے ہوں گے بتائیں امام محمد رضی اللہ عنہ کی کتاب لکھی ہوئی آپ کی فق پر یہودی دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اس نے کہا کیا ہوا اس میں تو توحید کے مسائل بھی نہیں تھے اس میں تو استنجے کی نماز کے اداب روزے کے اس طرح کی چیزیں بیان ہوئی تھی تو آپ نے کلمہ کیسے پڑھ لیا اس نے کہا میں تو اس کی فساحت اور بلاغت دیکھ کے دنگ رہ گیا میں نے کہا یہ چھوٹے محمد کی لکھی ہوئی ایسی کتاب خوبصورت ہے تو بڑے محمد جب بولتا ہوگا تو وہ کیسے بولتا ہوگا تو بھائی یہ صرف اور صرف اختلاف کے آداب آپ کو اختلاف کرنے کی وسط جو ہے آپ کو صرف علماء میں نظر آئے گی اور کہیں بھی نظر نہیں آئے گی یہ اختلاف علماء کے باس مباحثہ ہوتا رہتا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا بعض مباصے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں احترام ہوتا ہے علماء کا ایک دوسرے کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہیں لیکن یہ تو بات بھائی یہ تو اندر کے خندیر ہیں ہاں؟ یہ تو اندر کے کمینے ہیں یہ تو جناب دشمنی پال لیں کسی سے تو مجال ہے جناب پھر اس بچے کو تو فیل ہی کر کے چھوڑیں گے وہ بچہ پھر کامیابی ہو سکتا لیکن یہاں کیا ہے اللہ اکبر کبیرا یہاں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کے شکر امام مسلم ایک روایت لڑے اپنے استاد کی اپنی کتاب میں اور ادب بھی دیکھیں کیسا ہے ہمارے ائما جو ہے نا دوسرے آئمہ کے جب شہر میں جاتے تھے جہاں وہ حدیث کا درس یہ کرتے تھے ان جگہوں کو بھی چونکتے تھے کہتے ہیں یہاں امام نبوی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کے رسول کی حدیث سنائی ہے یہ ادب اور احترام کا رشتے جو ہے نا آپ کو صرف اور صرف علماء میں نظر آئے گا اور دین دار میں رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں نظر آئے گا بس اور کہیں بھی دکھائی نہیں دے گا اللہ تبارک نے جی دیکھیں اور ساتھ ہاں پہلے تریم دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں اللہ تبارک نے فرمایا مشرق مشرق بھی رب کا ہے مغرب بھی رب کا ہے بھی رب کا. مشرق بھی رب کا اور مغرب بھی رب کا فائنل وج اللہ اور تم جس طرف بھی منہ کرو نا اللہ تعالیٰ ادھر ہی ہے بھی. اس کے جلوے ادھر ہی ہیں ہر طرف اسی کے جلوے ہیں اسی کی ذات کے جلوے ہر طرف اور اِنَّ اللَّهَ بے اللہ تبارک و تعالیٰ والا والا علماء نے شام کے صحابہ سے بھی یہ بات موجود ہے کہ جب بندہ کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اسے پتہ نہ چلے قبلہ کدھر ہے اور کوئی بندہ بتانے والا بھی نہ ہو تو اس پہ لازم ہے کہ اپنے ذہن پہ زور دے اور یہ غور کرے کہ کعبہ کس طرح بنتا ہے کبلا جو کچھ اس کے میں کر کے نماز پڑھ لے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے اب بتائیں جی اسلام کی چھوٹ کیسی ہے اور جمہوریت کی لانت کیسی ہے آپ چلے جائیں جا کے کہیں جی میں بل نہیں دے سکتا کہتے ہیں چل ٹھیک ہے بندے آ رہے ہیں میٹر اکھڑنے کے لیے تیرا کیسا ہے اب اس بندے نے کہا مولا مجھے قابل کی سمجھ نہیں آ رہی نے میں کہتا ہے مولا ادھر آتی ہے میں چل پڑھ نماز ادھر منہ کر کے پڑھ لے کر نماز پڑھی بعد میں ذہن میں تو اس طرف ہے نماز پڑھی ابھی ایک ہی پڑھی تھی اس نے کہا وہ تو ادھر ہے اب اس نے ادھر منہ کر کے ایک پڑھی تین رکھتے ہو گئی اب اس نے کہا میں تو ہی ہوا تھا جگہ گیا تھا اس طرف تھا اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی اب عادت گزار ہوا مولا کیا کروں چار رکھتے ہیں چاروں طرف پڑھ بیٹھا کملت تو ایک طرف ہے ایک رکھتی ہوگی نا تین نہیں تیری چاروں ہی ہو گئی تیری چاروں ہی ہو گئی ہیں بتا یار جس طرح منہ کر کے نماز پڑھو اگر یہی بات ہوتی کہ کعبہ جو ہے وہ ہی ہمارے لیے مسجود ہوتا تو ہماری نماز ہوتی نہ کسی اور منہ کر کے اور آج یہی وجہ ہے کہ فرض نماز کے لیے بندہ سواری پر جا رہا ہے گھوڑے پر یا کسی چیز پر وطر اور فرض کے لیے نیچے اترنا ضروری ہے نوافل ہیں سنتے ہیں وہ ساری کی ساری آپ گھوڑے پر بیٹھ کر گدے پر بیٹھ کر گاڑی پر بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کا منہ جس طرح مرضی ہو آپ کو اجازت پڑھنے کی جس طرح مرضی منہ ہو آپ پڑھ سکتے ہیں اچھا ٹرین میں سفر کرتے ہیں ہم بعد لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی ادھر کے بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جس طرح منہ آ جائے اس طرح منہ کو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بھائی ٹرین کو گھوڑے پر کیاس نہیں کر سکتے گھوڑے پر کوئی بندہ لمبا ہو سکتا ہے ٹرین میں تو لوگ لمبے پڑے ہوتے ہیں پوری پوری برتھ ہوتی ہے اس میں لیٹے ہوتے ہیں اور زمین پر بھی آپ چاہتے ہیں بچھا کے لیٹ جاتے ہیں سو جاتے ہیں جہاں سونے کے لیے آپ کے لیے وسط ہے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے لیے وسط کیوں نہیں ہاں بوڑھا بندہ ہے بالکل کمزور ہے یہ نہ پڑنے لگے منکا توڑا بیٹھا ہو بعد میں بابا آ رہا ہوں چھپ لگ گیا تھا اب وہاں سے بابا ایمبولینس میں آئے اس کا منکا ٹوٹ گئے تو نہیں بھائی بوڑھا بندہ جو ہے جسے पता بھی میں چکر آ جائیں گے یا ٹرین اوپر نیچے ہوئی پٹڑی تو میں نیچے گر جاؤں گا یہ نو ہڈی توڑوا تو اس کے لیے تو اجازت ہے اس کے لیے وہ کے پڑے جوان بندہ ہے اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے تو وہ بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو فراج میں منہ کرے قبلے کی طرف واجبات میں بھی منہ کرے نوافل سننے میں منہ کرے اگر نہیں ممکن رہا تو پھر جس طرح منہ بنے اس کا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنا کئی ایسے خدا کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں ٹرین میں نماز نہیں ہوتی تو بھائی جب فرض کا وقت آیا ہے ان کے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جب فرض ادا کرنے کا وقت آیا ہے تو کم از کم فرض تو ادا کرو جیسا کیسا ہو سکتا ہے ادا کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرو مولا مجھ سے یہی بن پڑا تھا میں وہ میں نے ادا کر لیا ہے اب جب اتر جاؤ گے وہاں سے تو پھر جا کے دوبارہ پڑھ لینا مولا وہ میری قاصر نماز تھی قصر تھی نماز کتا والی نماز قصر مطلب کتا والی نماز تھی اب میں کمل ادا کر رہا ہوں بولا وہ بھی قبول کر لے اپنے فضل سے یہ بھی قبول کر لے تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا یار <تصح> میں سفر میں تھا تو تین چار بوری میرے ساتھ تھے وہ سارے بیٹھے رہے نماز ہی نہیں پڑھی کو حکم ہے کہ خاص ایام میں خاص ایام عورت کے آ جائیں تو نماز کے وقت نماز اتنی دیر مسلح پہ بیٹھے تاکہ اس کی عادت نہ بگڑے تو میں نے کہا آپ کی جو عادت بگڑ سکتی ہے نا آپ کیوں ایسے بیٹھے رہے کم از کم نماز تو پڑھتے اور یہ مسئلہ بھی آپ سن لیں آ گیا تو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کوئی بندہ کسی ایسی جگہ چلا گیا کسی گھر میں جا کے مہمان ٹھہرا اب رات کو اس پر غسل واجب ہو گیا اب اگر صبح صبح غسل کرتا ہے تو لوگوں میں بدگمانی ہوگی اس پتنی اس بے شرم نے پتنی ہماری کسی عورت کے ساتھ چھڑ چھاڑی نہیں کی اور آج کو بھی غسل کر رہا ہے صبح صبح اٹھ کے اسلام دیکھیں عزتوں اس کو کیسا دفاع کرتا ہے ہاں عزت ہے نا وہ صرف اسلام کے دامن میں علاوہ کہیں عزت نہیں ہے ایسے لوگ پاگل ہو جھلے ہوئے پڑھے لٹو ہو گئے جناب کو اب علیہ السلام نے کیا فرمایا علماء نے علماء نے فرمایا کہ وہ کیا کرے وضو کرے وضو کرنے کے بعد نماز کی نیت نہ کرے ایسی نمازوں جیسی شکل بنا کے رقو کرتا رہے سجدہ کرتا رہے انہیں یہی یقین دلا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں انہیں یہی پتہ لگے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے باقی یہاں عزت بچائے جب اسے یہاں سے نکل جائے پھر جا کے غسل کرے اور نماز پڑھے بتائیں اسے کہتے ہیں تشب و بالمسلی جیسی تشب اختیار مسلی نمازی کو کہتے ہیں لیکن ہمارے یہاں مسلح چونکہ کسی اور کو کہتے ہیں تو مسلین سواد کے ساتھ نمازیوں کو کہتے ہیں سمجھایا نا مسئلہ مصرح. تو رب تبارک و تعالی نے کیا رشا فرمایا ولی اللہ مشرق میں جس طرح تمہارا منہ ہو نماز پڑھ لو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ادھر ہی ہے یہ یعنی نہیں بات رفتارک و تعالیٰ کی ہے تو پھر جس طرح منہ ہوگا نماز ہو جائے گی تمہاری فاٮٔم السم اللہ اللہ تبارک وطالیہ ادھر ہی ہے جس طرح تمہارا منہ ہوگا علیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وسط والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے تمہارا جس طرح بھی منہ ہوگا نا اللہ جانتا ہے تم کس کے لیے عبادت کر رہے ہو ہاں تمہارا جھکنا کس کے لیے تمہارا رکو کس کے لیے تمہارا سجدہ کس کے لیے تو میں اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح بھی منہ کر کے نماز پڑھ لو گے تمہاری نماز میں قبول کر لوں گا اللہ و تبارک و آ سمجھنے کی توفیقت ہے